آپ جو ہے نا اس میں سب کو آگاہیے اسی طرح جو منتخب کیا جاتا ہے اس میں بھی کافر مسلمان فاسق عادل ہاں اور جو وہ ہے کیا ہے مرد عورت سب برابر ہوتے ہیں کس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ یہی وجہ تو ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں جو حضرات جی ہی کہتے ہیں کہ یہ قروج عالم ہے کیا ہے خروج امامی تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو آپ نے ہمیں بیان کیا ہے کہ کافر کے بادشاہ پر جب کفرتاری ہو جائے بادشاہ پہلے بادشاہ تھا مسلمان تھا لیکن پھر اس پر کفرتاری ہو گیا تو وہ کیا ہو جائے گا وہ معذول کیا جائے گا اور فاسق فصق پر تو معذول نہیں کیا جائے گا لیکن اگر ابتداً وہ فاسق ہے تو پھر اس کی حکومت ٹیکو ہو نہیں ہوگی اس کے لیے اس کی حکومت نہیں بنتی اگر فاسق کے لوگ وہ بیعت کرے کہ تم امیر بن جاؤ پہلے سے وہ اگر فاسق ہے تو پھر تو آج دیکھو یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے یہ کیا ہے یہ فاطق ہے کہ نہیں اگر کافر نہیں ہے تو کم از کم فاطق داڑھی تو وہ کرتے ہیں نا داڑھی تو نہیں چھوڑتے تو جب داڑھی نہیں چھوڑتے آپ کا علما حضرات آپ کا فیصلہ ہے کہ یہ فاسق ہے اور ابتدا ان یہ فاطقے اس طرح نہیں ہے کہ پہلے حکومت سے پہلے ان کی داڑھی تھی بعد میں انہوں نے کہتا ہے اس کو یہ پہلے دن سے ان کی داڑی نہیں تھی تو جب پہلے دن سے نہیں تھی تو ولا تنعقد الفاسق ان ابتداءن کی بارت سے کیا کریں گے یہ تو پھر ہمارے امیر نہیں ہو گئے جب امیر نہیں ہے ہم ان کے خلاف کرتے ہیں تو کیسے ان جنرل امام میں یہ تو امام نہیں بنا ہوا ہے آج تک آج تک تو یہ امام نہیں ہے کیونکہ فاسق کے لیے ابتداءن امامت منعقد نہیں ہوتی تو کیسے آپ نے ان کو امام بنایا ہمارے اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ امام اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ تو خلیفۃ المسلمین کے حق میں ہے اور یہ تو نیچے نچلے درجے کے عمرہ اور بادشاہان ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر پھر بھی بات کریں گے کہ اگر یہ امیر المین خلیفۃ المسلمین نہیں ہے تو ان کا خلیفہ کون ہے اگر ان کا کوئی خلیفہ موجود ہے تو وہ ہمیں دکھائے اگر ان کا خلیفہ موجود نہیں ہے تو یہ خود کیا خلیفہ ہے اگر خود خلیفہ ہے تو دوسروں کو پھر اپنا منقات بنائے اور اگر یہ خود خلیفہ نہیں ہے اور اس کا خلیفہ بھی نہیں ہے تو اس کا امیر نہیں ہے تو پھر تو یہ حق کے اور حق کے امامت بھی نہیں رکھتا ہے ہم اس کے خلاف خروج کریں تو یہ خود خلیفہ نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی خلیفہ نہیں ہے تو یہ کیا خلیفہ پر خروج ہے امام پر خروج ہے یہ کیا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں امام پر خروج کیا امام پر خروج کیا اس مسئلے کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اور وہ دوسرے آدمی سے اس کی بیٹی چین لیتا ہے اس کی بیٹی چین کر وہ کفار پر فروخت کرتا ہے اور پھر یہ دوسرا مفتی صاحب اس کو کہتا ہے کہ جس نے آپ سے بیٹی چین لی اور کفار پر فروخ کیا اس کو کچھ مت کہو یہ تمہارا امام ہے یہ تمہارا کیا ہے یہ تمہارا امام ہے یہ تمہارا ذہن برداشت کرے گا یہ ہمارا ذہن برداشت نہیں کرتا ہے اور نہ ہمارا دینی غیرت اس کو برداشت کرتا ہے کہ کوئی ہمارے بیٹیوں کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرتا ہے اور ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے امام ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے امام عجیب امام ہے کہ وہ بچ بیٹے کو بھی نہیں بیٹی کو لڑکی کو اسلام کی روح سے یہ کتنی بغیرتی کی بات ہے اور پھر لڑکی کو فروغ کر کے کس پر فروغ کرتا ہے کافر پر دشمن پر فروغ کرتا ہے اور پھر تم مجھے یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارا امام ہے اس کی تعت کر میں اس کے خلاف خروج نہیں کرو یہ عجیب بات ہے یہ کتنا مت سے تم کن کس طرح سے تم نے لایا ہے یہ فکر رحمان ہے کہ فکر شیطان ہے جس سے تم نے یہ فتوا نکالا ہے کہ یہ پھر بھی تمہارا امام ہے عجیب امام ہے ہمارے یہ غلط بات ہے یہ لوگ جو کرتے ہیں کہ اس ان لوگوں کو ہمارا امام بتاتے ہیں یہ کیا امام ہے یہ امام بننے کے مستحق بالکل نہیں ہے یہ واجب العظل ہیں یہ کافر ہیں یہ مرتد ہیں یہ لعین اور رجیم لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ان کو انہوں نے امام بنایا ہے اور دوسرا ہے حق و ترشیح. حق ترسیح میں تو میں نے بتایا کہ کوئی اپنے آپ کو منتخب کرے کم امیدوار بنائے نامزد امیدوار تو ہر کوئی بنتا ہے مسلمان بھی بنتا ہے کافر بھی بنتا ہے اور حق اتشریح ہے تو قانون بناتا ہے جس طرح بھی ہو تو یہ جو ہے نا یہ سیاسی آزادی ہے یہ سیاسی آزادی ہے اب تم بتاؤ تم لوگ بتاؤ کہ جمہوریت کے جو دو جو تینوں آزادیاں تھیں یہ اسلامی آزادی تھی یا اگر یہ ہم کہیں کہ نہیں یہ تو اسلام اس اصل میں آزادی ایک اسلامی مفہوم ہے اور انہوں نے تعویل کی ہے تو یہ تو بات ان ہے نا اور بات ان طویل سے تو پھر کافر نہیں بلکہ زندیق ہو جائیں گے یہ لوگ کافر تو نہیں کیا ہو جائیں گے زندیق ہو جائیں گے پھر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اسلامی اصطلاح کو لے کر اس سے غلط مفہوم لینا اس سے کفری اور بے کا مفہوم لینا یہ تو زندقہ ہے یہ تو کیا ہے یہ تو زندہ ہے پھر تو یہ لوگ زندی بن گئے کہ انہوں نے اسلامی آزادی کو لے کر اتنے گندے مقاہی اس کے تحت درج کیے تو یہ تو پھر کیا ہے یہ زندہ ہے یہ ایک غلط امر ہے اس کا تعویل نہیں کرنا چاہیے پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب آپ غصے میں آئے ہمارا جمہوریت جو ہے وہ اسلامی جمہوریت ہے تو اسلامی جمہوریت کا تو میں نے آپریشن کیا تھا کل آپ کو پتہ ہے آپ آپ نے یاد کیا ہے اس کو نا آج پھر بھی توڑا کریں گے تو ہم کہتے ہیں کیوں اسلامی ہے کیوں اسلامی جمہوریت ہے وہ کہتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہے پاکستان کے آئین کے سر میں درج ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور بالکل میں نے دیکھا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے لیکن اگر میں مندر کے دروازے پر بڑا بڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اندر جو ہے نا بتوں کو لوگ پوجا کرتے ہیں تو کیا اس سے یہ مندر مسجد بنے گا مندر, مندر مسجد بنتا ہے سے یہ نہیں بنتا ہے کل تک کابیر کے دور میں کلمہ مسلمان ہونے کے لیے کسی کی کے کفر سے نکلنے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتی تھی اور آج یہ کلمہ لوگ بطور منتر استعمال کر کے اپنے کفر اور تغیان میں اور سرکشی میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مسجد کو مسجد کے اوپر بمباری کرتا ہے مدرسے کو مسمار کرتا ہے پھر ٹی وی کے اسکرین پر آ کر کہتا اللہ اللہ محمد اللہ میں مسلمان ہوں عجیب مسلمانی ہے یہ کلمہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں یہ اس کے سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ منافقین کی طرح ہے منافقین, کی طرح ہے منافقین کیا کرتے تھے منافقین بلالت کو فروخت کرتے تھے دولالت کو لیتے تھے ہدایت کو فروخ کرتے تھے کس طرح یہ ہدایت کو فروخت کرتے تھے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے پاس تو ہدایت نہیں تھی تو بعض علماء نے کہ ہدایت لسانی کو ان کے پاس موجود تھا تو وہ ہدایت لسانی کو فروخ کرتے تھے جس مسلمان سے ملتے تھے تو یہ کہتے تھے امنا ہم نے ایمان لایا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول نش و رسول اللہ اس طرح کہتے تھے نا رسول اللہ تو دعوت دعوتِ مسلمانوں پر فاروق کرتے تھے تو وہ ان کو دلالت دیتے تھے مسلمانوں کے پاس تو دلالت اور گمراہی نہیں تھی وہ کیسے دیتے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح دیتے تھے کہ دلالت ان کو تون دیتے تھے ان کو چھوڑتے تھے تو ہی اپنے گمراہی میں منہمک ہو جاتے تھے وہ ان کو چھوڑتے تھے کہ یار یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں بس چھوڑو ان کو تو یہ آج اس انہی منافقین کی طرح انہی زنديقین کی طرح یہ آج بھی کرتے ہیں لیکن ان کی کفر واضح ہو گئی ہے ان کی کفر چھپی ہوئی تھی اور ان کی کفر جو وہ واضح ہو چکی ہے کیونکہ یہ خود کفر کے سخت کرے ہو گئے ہیں خود انہوں نے کفر کے حاکمیت کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تو ان کی کفر جو ہے نا وہ واضح ہو چکی ہے تو یہ بات ہے کہ یہ حاکمیت اعلی اللہ تعالی کو حاصل ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کم از کم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اس طرح ہم نے بتایا نا کہ حاکمیت صرف قانون سازی کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے تو حاکمیت اعلی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول تو اب لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی بندہ مرتکب اس کبیرے کا مرتکب ہو جائے جو امارات سے ہو جو علامات کفر میں سے ہو وہ بندہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا ہاں لا الہ اللہ, اللہ محمد اللہ تو مانیہ ان زکاط بھی پڑھتے تھے ان کو علماء نے کافر قرار دیا کہ نہیں قرار دیا ہاں <متصف> لا الہ اللہ, اللہ محمد الرسول اللہ تو خوارج بھی پڑھتے تھے حضرات نے ان کو کافر قرار دیا کہ نہیں قرار دیا لا الہ اللہ, اللہ تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں ان کو علماء قرار... کافر قرار دیتے ہیں کہ نہیں قرار دیتے لا اللہ, اللہ تو تاثاری بھی پڑھتے تھے آخر دور میں ان کو علماء نے پھر بھی کافر قرار دیا کہ نہیں قرار دیا تو اب یہ دیکھو حاکمیت اعلی اللہ تعالی کو حاصل ہے۔ لیکن چوتھے دسے کو پہنچ کر یہاں پر کیا کہتے ہیں جرم و سزا کا تعین صرف اور صرف ملک میں رائس قانون کرے گا۔ یہ کہتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں حاکمیت اعلی اللہ تعالی کو عطا لے یہاں پہ کہتے ہیں جرم و سزا کا تعین صرف اور صرف ملک میں رائس قانون کرے گا۔ یہ کون سی حاکمیت اعلی ہے جو اللہ تعالی کو تم نے دی؟ یہ کیا حاکمیت سے آلہ ہے کہ جرم اور سزا کا تعین تم خود کرتے ہو اور حاکمیت اس کو حاصل ہے حاکمیت کا تو مطلب ہی ہے کہ ان کے احکامات ہمارے سامنے کیا ہوگے ان کے احکامات ہمارے سامنے وہ سب ہم ان کے سامنے جو ہے نا ان احکامات کے سامنے منقاد ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے طرف سے احکامات بنائیں گے جرم اور سزا کا تعین یہاں پر سوچ کرو احکامات شرعیہ دو قسم کے ہیں دو قسم کے ایک ہے احکاماتی وضعیہ اور ایک ہے احکاماتی تکلیفیہ ہاں اصول میں تو آپ پڑھتے ہیں نا اصول فقہ میں ہے کہ احکامات دو طرح ہے ایک احکاماتی وضعیہ ہے اور ایک احکاماتی تکلیفیہ ہے کسی چیز کو دوسرے چیز کے لیے سبب بنانا یہ کیا ہے یہ حکم وضعی ہے اور پھر اس پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو حکم تکلیفی کہا جاتا ہے فا فرضیت نماز زہر کے لیے زہر کے وقت کا دخول سبب ہے تو زہر کا وقت کا دخول سبب بنانا اللہ تعالی نے اس کو بنایا ہے یہ حکم وضعی ہے اور جب زہر کا وقت داخل ہوا تو ہمارے اوپر نماز فرض ہو جاتا ہے یہ حکم تکلیفی ہے ہاں یہ حکم تکلیفی ہے تو دیکھو ان کے کیا ہے انہوں نے جرم جرم سزا کے لیے سبب ہوتا ہے جرم سزا کے لیے سبب ہوتا ہے تو جرم اپنے طرف سے بنایا حکم وضعی اور سزا بھی اپنے طرف سے مقرر کیا حکم تکلیفی حکم وضعی بھی تم نے لیا حکم تکلیفی بھی تم نے لیا حاکم حاکم اعلیٰ کے لیے تم نے کیا چھوڑا حکم اعلیٰ کے لیے تم نے کیا چھوڑا لیکن یہاں پر آپ تو ایک کر سکتے ہیں اور بے شک کرے اور وہ یہ ہے کہ نہیں تم نے تو حکم اللہ تعالیٰ کو حاصل پڑا تو یہاں پر قانون سے ٹائم صرف اور صرف ملک میں رائے جو قانون کرے گا قانون سے کیا مانے لیا جائے قانون سے اسلامی قانون مانے لیا جائے تو میں کہتا ہوں قانون سے اسلامی قانون یہ تعویذ مت کرو پاکستان میں کبھی کبھار مارشاء اللہ بھی نافذ ہوتا ہے اس وقت جو احکامات ہوتے ہیں وہ کیا ہے پھر وہ کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو میں آپ کو مثال دوں گا جرم اور سزا کا تعین جہاد کیا ہے جہاد ایک عظیم جرم ہے آپ کے نزدیک لیکن شریعت میں جہاد کیا ہے جہاد جو ہے نا فرض عین ہے فرض کے ہے بعض اوقات میں فرض عین ہوتا ہے تو جہاد ایک فریضہ ہے شریعت میں آپ نے اس کو کیا بتایا بنایا ہے وہ آپ نے اس کو جرم بنایا ہے اور جرم بنا کر پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کیا سزا مقرر کیا ہے کہ نہیں مقرر کیا ہے تو یہ دیکھو جرم بھی تم نے مقرر کیا سزا بھی تم نے مقرر کیا یہ کیا ہے یہ تحلیل تحریم الحلال ہے کہ نہیں ہے حلال کو حرام کرنا ہے کہ نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ جرم اور سزا کی تعین کا مطلب یہ ہے اور اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم نے تو جہاد کو نہیں ہم نے تو دہشت گردی کو سزا دہشت گردی کو سزا کہا ہے تو ہم کہتے ہیں پی کے دہشت گردی کو سزا کہو دہشت گردی جہاد کا نام تم نے رکھا ہے اور باطل تعویل کرتے ہو کہ تم دہشت گردی کا نام رکھ کر پھر اس پر سزا مرتب کرتے ہو تو یہ تو باطل تعویل ہے اور ہم نے ابھی ذکر کیا کہ باطل تعویل بند ہے تم شریعت کے مقدس معانی کے لیے باطل گندے اور اپنے طرف سے گڑے ہوئے اصطلاحات استعمال کر کے اس پر نتیجے مرتب کرتے ہو دیکھو تم نے جہاد جیسے مقدس عمل کے لیے دہشت گردی شرپسندی انتہا پسندی, پسندی شدت پسندی بد امنی امن دشمنی اور اس طرح کے گناؤ نے جرائم جیسے اے اے کے لیے استعمال ہونے والے گنؤ نے جرائم کے لیے استعمال ہونے والے وہ الفاظ تم نے بنا کر یہاں پر اس مفوم کے لیے استعمال کیے تم سے میں سوال کرتا ہوں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر کوئی قرآن کو اگر کوئی قرآن کو ناود بلّہ نقل کفر کفر نباشد اگر کوئی قرآن کو یہ نام رکھ کر اس سے انکار کرے کہ یہ ناود باللہ کیا ہے یہ گرنتھ ہے ہندو کا گرتھ ہے हा? تو وہ مسلمان ہوگا کہ کافر ہوگا کا کافر ہوگا تو وہ اگر یہ کہیں کہ نہیں میں نے تو قرآن سے انکار نہیں کیا ہے میں نے تو گرنتھ سے انکار کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ دو کپر تم نے کیا ہے دو کپر تم نے کیے زیادت فلک پر ہے ایک تمہارا کپر ہے کہ تم نے قرآن سے انکار کیا اور ایک زیادت فلک پر ہے تمہارا کہ تم نے اس کے لیے غلط نام رکھا باطل نام تم نے اس کے لیے رکھا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ جرم و سزا کا تعین اسی طرح دوسری طرف کہ غیر ج... یہ تو غیر جرم کو انہوں نے جرم قرار دیا اور پھر اس کے لیے سزا مقرر کیا جرم کو غیر جرم قرار دیتے ہیں اور اس کی سزا ختم کرتے ہیں جرم کو غیر جرم کا قرار دیتے ہیں اور پھر اس کی سزا ختم کرتے ہیں جیسا کہ دیکھو یہ فحاشی و یعنی کے اڈے نائٹ کلب یہ سنیمائے یہ, یہ جو ہر شہر میں گلی گلی پر یہ چیزیں جو موجود ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حرام چیزیں چاہے وہ انڈین فلمیں ہو چاہے وہ انگریزی فلمیں ہو چاہے وہ گندی فلمیں ہو چاہے اس میں پا... پاکیزہ فلمیں کہاں سے آئی تو یہ سب کچھ آپ نے اس کی اجازت دی ہے اور اگر کوئی کسی سنیما کے خلاف کوئی درخواست عدالت میں دائر کرے تو اس کو جواب یہ ملتا ہے کہ اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور پاکستان کے ایک قانون جس کو سنسر قوانین کہتے ہیں اس کی روح سے یہ جائز ہے لہذا تمہارا درخواست قبول نہیں ہے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ جرم تھا کہ نہیں تھا جرم تھا تم نے اس کو غیر جرم قرار دیا اور اس کا سزا تو ختم ویسے بھی کیا اس کا سزا تو ختم ختم کیا لیکن اس کے پیرے پر پولیس بھی پر تاکہ پورامن شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے پورامن شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اس کے اوپر پولیس پیرا دیتے ہیں اس کے دروازے پر اور اگر کوئی پھر بھی غیر ایمانی غیرت و حمیت میں آتا ہے اور اس پر دھماکہ کرتا ہے تو پھر اس کو سزائیں دی جاتی ہیں کہ نہیں دی جاتی اس کو پھر سزا دی جاتی ہے کہ تم نے کیوں دھماکہ کیا تو یہ جرم کو غیر جرم اور غیر جرم کو جرم قرار دیتے ہیں اور اگر تم یہ کہو کہ ہم نے اس کو اسلامی قانون کے تحت اس اس کو اس دفعات کو وہ کیا ہے اسلامی قانون کے تحت ہم نے یہ کام کیا ہے تو یہ کفر کا کفر ہے کام بھی کفر کا کیا اور پھر اس کو اسلامی نام بھی دیا تو کفر کو اسلامی نام دینا مخبر الرحمان ضل اللہ فقت کا فربل عجما امام ابو بکر جب فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے قانون کے بغیر حکم دیا اور پھر کہا کہ اللہ کے قانون کا حکم ہے تو شکت بلجما تو یہ ہے یہ دیکھو کہ انہوں نے یہ کام کیا جرم اور سزا کو اپنے طرف سے مقرر کیا اسی طرح دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا بتاتے ہیں حاکم اعلیٰ بتاتے ہیں حاکم اعلیٰ کے قانون کی روح سے مرتد واجب القتل ہے وہ قتل کیا جائے گا اور پاکستانی آئین کی روح سے مذہبی آزادی ہے کیا ہے مذہبی آزادی کی روح سے جائز ہے کہ وہ مرتد ہوتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے تو یہ آزادی بنیادی حقوق میں یہ درج ہے تو بنیادی حقوق کی روح سے یہ جائز ہے تو کیا یہ حاکم اعلیٰ کی تو نہیں ہے کیا یہ حاکم اعلیٰ کا استقاف نہیں ہے کیا یہ حاکم اعلیٰ کے عہدے کے ساتھ استحزا نہیں ہے حاکم اعلیٰ کا عہدہ تم نے اتنا بے زر عہدہ بنایا ہے کہ وہ کسی کو جیل بھی نہیں بیچ سکتا آہ, وہ کسی کو سزا بھی نہیں دے سکتا سزا تم دیتے ہو جیل تم لوگوں کو بیچتے ہو جیل سے تم لوگوں کو نکالتے ہو اس میں تمہارا قانون چلتا ہے اور حاکم اعلیٰ وہ ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ اتنا جو ہے نا ظلم کرتے ہیں تمام قوانین تمام دستور جو ہے, جو ہے دنیا میں وہ سب کے سب کپری ہے لیکن پاکستان کا آئین جو ہے وہ ارتدادی ہے یہ مرتد ہے سرے میں تو اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتا ہے آگے جا کر پھر انکار کرتا ہے تو بندہ جب ایک دفعہ اقرار کرے اور پھر انکار کرے وہ کیا ہوتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے اور مرتد پھر واجب القتل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نظام واجب القتل ہے اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے کوئی صورت بھی ہم ان کو معاف نہیں کریں گے ٹھیک ہے کسی صورت معاف کرنا ٹھیک نہیں ہے ان کا اب یہ دیکھو ایک طرف کہتے ہاں کہ میں سے آلہ ہے اگر اس کے کسی قانون کو منظور کرنا ہو اگر اس کے کسی قانون کو قانون بنانا ہو تو اس کے لیے پھر کیا بنے گا حاکم کا مطلب تو یہ اس کا حکم آئے گا تو ست کے سر جھک جائیں گے ہاں تو سب کے سر جب جائیں گے کہ بس یار حکم الہی آیا یہاں پر ہم کچھ نہیں کہتے ہونا تو ہی چاہیے تھا لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی بل کو کسی بھی بل کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اس پر قانونی پروسیزر لاگو کیا جائے گا قانونی ضابطے کار جو دفعہ ستر سے لے کر دفعہ ستر تک آئین میں درج ہے وہ سب اس کے اوپر لاگو کیا جائے گا اب یہ دیکھو یہ کیا اللہ کے قانون پر دوسرے کے قانون کو ترجیح دینا ہے کہ نہیں ہے یہ ترجیح دینا ہے کہ نہیں اپنے قانون کے اتنا اس کے اوپر لاگو کیا کہ وہ اس کے تحت اس پر اس کے تحت اس کی قانونیت ہوگی اور اگر وہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے تو پھر یہ قانون نہیں بنے گا اس کی حاکمیت اور اس کی قانونیت سے انکار کو دیکھو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بل کی منظوری کے لیے نمبر ایک شرطی ہے کہ وہ رکن ایوان پیش کرے گا کون پیش کرے گا رکن ایوان اس کو بطور سفارش پیش کرے گا نمبر ایک یہ ہے کہ رکن ایوان پیش کرے گا نمبر دو یہ ہے کہ بطور سفارش پیش کرے گا نمبر تین یہ ہے کہ منظوری کے لیے پیش کرے گا تاکہ عراقینی پارلیمنٹ اس کو منظور کرے اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ چودہ سو سال پہلے منظور شدہ نازل شدہ قانون منظور اللہ تعالیٰ نے منظور کیا قانون وہ اترتا ہے اور آج کا کوئی کافر کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو پارلیمنٹ میں پیش کروں گا اگر ارکان پارلیمنٹ نے ارکان ایوان نے اس کو پاس کیا تو قانون بنے گا اور اگر انہوں نے پاس نہیں کیا تو کیا بنے گا قانون نہیں بنے گا تو یہ دیکھو یہ اسلامی کے ہے, کہ کفر ہے ہاں یہ اسلام میں اللہ کی قانون کو منظوری کا کسی انسان کی منظوری کا محتاج بنانا یہ تو سب سے بڑا کفر ہے یہ تو سب سے بڑا کفر ہے اگر یہ منظور بھی ہو جائے اور اس حیثیت سے کہ ارکان پارلیمنٹ نے منظور کیا قانون بھی بن جائے پھر بھی یہ اسلامی قانون نہیں ہوگا اس لیے کہ ایمان کیا ہے المانو تصدیق ہو بے مجا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تم نبی کے لائے گئے قوانین کو قوانین مان لے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ پارلیمنٹ کے اراکین نے اور سینیٹ کے اراکین نے اس کو قانون بنایا بلکہ اس حیثیت سے تم اس کو مان لے کہ ال... کہی پیغمبر نے لائے ہے تو یہاں پر تو وہی کی بنیاد اور پیغمبر کے لانے کی بنیاد پر یہ نہیں مانے جاتے بلکہ کس بنیاد پر جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے منظور کیا یا نہ منظور کیا اس حیثیت, سے مانے جاتے ہیں. تو اس حیثیت سے ماننا یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں یہ کفر ہے یہ کبھی اسلام نہیں بن سکتا تو یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ منظوری کے لیے محتاج کر منظوری کا محتاج کیا کس کو حاکم اعلی کے ساتھ اتنا مذاق تو پھر مت کرو خدا کے واضح پھر آپ نے اس طرح کیوں لکھا کہ اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے حاکم اعلیٰ اللہ, اللہ تعالی کو حاصل ہے مذاق کیوں کرتے ہو اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو پھر بھی اتنا مذاق نہ ہوتا ایک دفعہ کہتے ہوں کہ تم حاکم اعلیٰ ہو پھر وہ اپنے قانون کو قانون بنانے قانون کی حیثیت دینے کے لیے اپنے قانون کو منظور کرنے کے لیے ناود بلّہ آپ کا مستاج ہیں کہ آپ اس کو قانونی حیثیت دے دے تو قانون ہوگا ورنہ نہ ہوگا یہ کیا ہے اتنا استحجا تو کسی آئین اور دستور میں نہیں ہوگا دوسری بات منظوری کے لیے جب قانون پیش کیا جاتا ہے تو ان کو مختار مانا جاتا ہے کن کو؟ ایوان کو مختار مانا جاتا ہے ارکانی ایوان کو مختار مانا جاتا ہے کہ اگر ارکانی ایوان اس کو منظور کرے تو منظور ہوگا اور اگر ارکانی ایوان اس کو رد کرے تو کیا ہوگا تو رد ہوگا تو ان کو مختار کل اور ان کو خود مختار ماننا ان کو اس بارے میں اختیار دینا یہ کیا ہے یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے کہ اللہ کے قانون کے بارے میں وہ مختار ہے کہ وہ اس کو قانون مانتے ہیں یا قانون نہیں مانتے عجیب بات نہیں ہے یہ سب کفر در کفر جو ہے نا یہ لوگ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کل وہ اسی دن مولانا فضل الرحمان کا جو بیان تھا وہ کہتا ہے اگر اسلحہ کی نوک پر شریعت کا مطالبہ کرنا ظلم آ آ کیا ہے دہشت گردی ہے جرم ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات ماننا بھی ایک جرم ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو نہ ماننا بھی ایک جرم ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل کیا کرتا ہے سفارش کرتا ہے کیا کرتا ہے سفارش امر نہیں کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سفارش میں ہوتا ہے کہ مانے یا نہ مانے سفارش میں ہوتا ہے امر میں تو یہ نہیں ہوتا ہے امر میں, میں تو بندہ مجبور ہوتا ہے وہ تو مختار نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو نہ ماننا یہ اپنا اقرار ہے اس کا کہ یہ لوگ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو نہیں مانتے یہ جرم ہے تو اب ان جرم کی نوعیت تم بیان کرو اور تم یہ کہو کہ جرم کا حکم شریعت نے کیا ہے جرم کا حکم شریعت میں کیا ہے تم حکم لگاؤ نا لیکن وہ حکم نہیں لگاتا ہے کہ یہ کفر ہے یہ الحاد ہے یہ زندقہ ہے یہ ارتداد ہے یہ امتنا کتاب اللہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ نہیں کہتے ہیں اس طرح پھر وہ حکم نہیں لگاتا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو وہ لگ نہیں مانتے تو وہ ان کو خود مختار مانا گیا ہے تم نے جب غیر اللہ کو اللہ کے قانون میں خود مختار مانا یہ ظلم نہیں ہے اور جب اس نے رد کیا تو یہ ظلم ہے کس نے اس کے پاؤں میں قرآن کو رکھا کہ پھر اس نے اس کو پاؤں تلے رون دا. اس کے پاؤں میں یہ کتابوں سنت رسول رکھا کس نے اس کے پاؤں میں بخاری رکھا کس نے اس کے پاؤں میں کنز اور قدوری اور ہدایہ رکھا کہ اس نے پاؤں سر روندا اس کو تم نے رکھا تم نے اس کو سفارش کے طور پر پیش کیا یہ سفارش کہ تو پر پیش کیے جائیں گے یا اس کے منہ کے اوپر جائے کہ یہ منظور کرو منظور نہیں کرو یہ تمہارے لاگو ہوگا کیا ہے تمہارے منظور دینا منظوری دینا اور نہ منظور کرنا یہ کیا ہے تمہارے پاس اس کا اختیار کہاں سے ہے لیکن شریعت کا مزاق اڑایا جاتا ہے میرے بھائیوں دیکھو اب اس کے بعد دیکھو اس کے لیے پھر شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ یہ بل اگر پیش کرتا ہے تو رکن ایوان پیش کرے گا اور رکن ایوان کے علاوہ کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے یہ تحریک کوئی نہیں چلا سکتا کیوں؟ اصل میں مطلب اس کا یہ ہے کہ رکن ایوان کو یہ سعادت حاصل ہے وہ چونکہ بڑا ہے ہاں وہ چونکہ بڑا ہے تو وہ شریعت بل کو یہ سعادت بخشے گا کہ اس کو ایوان میں داخل کرے گا اور اگر وہ نہ ہو اور اگر رکنی ایوان نہ ہو تو پھر وہ تو ایک ذلیل انسان ہے ایک عام انسان ہے تو شریعت بل میں پھر اتنا زور نہیں ہے کہ اس کو ایوان کے اندر داخل کرے دل میں اپنا کوئی زور نہیں ہے کہ وہ ایوان میں جا کر اپنے آپ کو ان سے فقط منظور کروائے بلکہ اس شخص میں یہ زور ہے کہ وہ اس کو ایوان میں داخل کرے گا اگر تمہارے علاقے کا کوئی غریب آدمی شریع شریحکامات کو لکھ کر وہ ایوان میں جائے اور یہ کہیں کہ یہ منظور کرو تو اس کو ایوان میں ایوان کے دروازے کے اندر بھی داخل ہونے کے لیے بھی نہیں چھوڑے گا یہ تو الگ بات ہے کہ اس کا بل لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا تو اب یہ دیکھو یہ مطلب یہ ہے پارلیمنٹ کا جو رکن ہے وہ قرآن کے لیے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس سے مستم کے لیے سفارش کرتا ہے کیا کرتا ہے سفارش کرتا ہے من منتالک اس لیے تو وہ بڑا ہے وہ اس کو یہ شہادت بخشتا ہے کہ اس کو ایوان کے اندر منظوری یا نامنظوری دینے کے لیے جو وہ داخل کرواتا ہے ورنہ اس میں کوئی زور نہیں ہے تو یہاں پر ایوان رکن ایوان کو ترجی دی گئی یا اس کو ترجی دی گئی قرآن کو ترجی دی گئی رکن ایوان کو ترجی دی گئی اور یہی وجہ کے بعد اس میں ان میں سے صاف کہتے ہیں جیسا کہ یوسف رحم اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ ایک کہتا ہے کہ شریعت کو بالادست سمجھنا ارکان پارلیمنٹ پر یہ ارکان پارلیمنٹ کی کیا ہے یہ توہین ہے ان کی وہ صاف کہتا ہے اخباری بیان ہے آپ نے نقل کیا ہے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کے حل میں اس نے نقل کیا ہے تو اس نے صاف کہا اور دوسرے اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں چوتھے نمبر پر جب پھر یہ داخل ہو جاتا ہے کتاب اللہ اس میں تو پھر اس شرعی حکم کو دیکھا جائے گا اگر وہ شرعی حکم اگر وہ شرعی حکم کیا ہے اگر وہ آئین پاکستان کے خلاف ہے اگر وہ آئین پاکستان کے خلاف ہے تو پھر وہ منظور نہیں کیا جائے گا بحث کے لیے بھی یعنی فقط ان کے التفات لانے کے لیے بحث کا مطلب تو کیا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ بس قانون بنے گا فقط اس پر بحث کرے تو اتنے اتنے بڑے بڑے ہیں وہ لوگ اتنے بڑے ان سے تو وہ, با... وہ بڑا سے جو تھا ان تھوڑا کم تھا اب معذرت علیہ السلام کو اپنے دربار میں چھوڑا اس نے بیان کیا اور اس نے سنا ٹھیک ہے رکھ کیا اس کو لیکن چھوڑا تو یہاں پر تو یہ ہے کہ اس کو اپنے دربار میں نہیں چھوڑتے اس کو, قرآن کو اپنے دربار میں نہیں چھوڑتے پھر اس کے لفٹ دینے کے لیے ان کے انتقاد اور توجہ دینے کے لیے پھر شرطی ہیں کہ کسی شک کے ساتھ خلاف نہ ہوگا اگر آئین پاکستان کے کسی شک کے خلاف ہو تو پھر وہ بالمنظور منظور نہیں کیا جائے گا آپ لوگ کہیں گے آپ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب تم جھوٹ بولتے ہو یہ مطلب پاکستان کے مخالف لکھا ہے لیکن شریعت بل میں ایسا نہیں ہوگا تو میں کہتا ہوں یہ عورت کی حکمرانی کے خلاف تحریک چلانا یہ شرعی حکم ہے یا غیر شریع حکم ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں شرعی حکم ہے تو بے نظیر کے دور میں جب یہ بل پیش یہ تحریک چلایا گیا ایوان کے اندر کہ یہ ایک غیر شریح آ, حکومت ہے ہمارے اوپر اور اس کو ختم کیا جائے تو ان کو کیا جواب ملا جواب بند کرو یہ آئین کے خلاف ہے. یہ آئین کے خلاف شریع حکم تھا لیکن آئین کا خلاف تھا تو بس بچارے نے منہ بند کیا اور خاموش بیٹھ گیا یہ چار ابھی دیکھو پھر اگر آئینی پاکستان کے ساتھ اس کا اتفاق آیا یا اس میں ترامین کر کے تبدیلیاں کر کے اس کے میک اپ کر کے پھر جو ہے نا آخر کار وہ آئینی پاکستان کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے نا اس کا ملاپ پیدا ہوا تو آئینی پاکستان اصل مانا گیا ایک تمہیں اس یہ پوچھتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر آئینی پاکستان اصل مانا گیا یا شریعت اصل مانا گیا ہوں امام شاطی رحمہ اللہ کا پتہ تو تم نے وہ تم تو بھول نہیں گئے ہو نا وہ تو یاد ہے آپ کو امام شافو کیا تھا قواعد کہ وہ اپنے اصول کو دیکھتے ہیں چاہے وہ اسلام کے موافقت میں آتے ہیں اور چاہے وہ اسلام کے مخالفت میں آتے ہیں وہ اپنے کس کو دیکھتے ہیں اصول کو دیکھتے ہیں. دیکھا تو یہ دیکھو کہ یہ اپنے اصول کو دیکھتے اسلام کے ساتھ موافقات یا مخالف اسلام کو اس کا موافق بنانا ہوگا اور یہ اسلام کے موافق بنانا لازمی نہیں ہے سمجھ گئے یا حضرات نمبر پانچ دیکھو کہ پھر جب پاکستان کے آئین کے ساتھ ہی موافق ہوا تو پھر کیا ہوگا یہ تو پھر ربانی قانون ہے اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اتنے امتحانات لینے کے بعد اتنے زلیل کرنے کے بعد تو اس کو پھر قانونیت کا درجہ ملے گی وہ, وہ کہتے نہیں یہ منظور ہوگا الحمد منظور ہوگا کس چیز کے لیے قانون ہونے کے لیے منظور ہوگا وہ کہتے نہیں بحث کے لیے منظور ہوگا کس چیز کے لیے منظور ہوگا بحث کے لیے منظور ہوگا تاکہ اراکین پارلیمنٹ اس پر اپنے آرا حضرات پیش کرے وہ حضرات اپنے آرا مبارکہ اس پر پیش کرے کہ یہ ہمارے آرا کے مطابق ہے ہمارے خواہشات سے ملاپ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے پھر قرآن پر بحث ہوگا اللہ کے قانون پر بحث ہوگا کہ پاکستان کی مقدس سرزمین پر اللہ کا یہ قانون پتا نہیں ان کے ذہن میں یہ اللہ کا قانون مقدس ہے کہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا یہ قانون ہماری اس مقدس پارلیمنٹ تو کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کا تقدس رکھتے ہوئے تو پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی مقدس پارلیمنٹ کی طرف سے پاکستان کی مقدس زمین پر اس قانون یہ قانون اس قابل ہے کہ اس کو قانونیت کا درجہ دیا جائے یا نہیں دیا جائے اللہ کے قانون کو قانونیت کے درجہ دینے پر بحث کرنا واللہ العظیم یا اللہ تعالیٰ کی صبوریت اللہ تعالیٰ کے صبر کا یہی مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا صبر ذات ہے ورنہ تو اس بار اس کے مستحق ہے کہ زمین چیر جائے اور یہ پورا پارلیمنٹ سب اراکین کے سامنے زمین کے اندر گس جائے اور ان کو اللہ غرق کرے تو یہ ان کے ان کے ان کو بہت کم سزا ہوگی پھر بھی لیکن اللہ کتنا ذات ہے تین مہینے اس کے عرش سے وہ دیکھتا ہے فرش میں اس کے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ ذلیل انسان وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کا قانون قانون بننے کا مستحق ہے یا نہیں ہے قانون بننے کا قابل ہے یا نہیں ہے یہ باتے یہ لوگ کرتے ہیں تین تین مہینوں تک ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم خدا کا قسم اٹھا کر کہو کہ تین مہینے تک جو آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام میں نظام نافذ ہوگا صبر کرو صبر کرو یہ تین مہینے آپ اس بل پر کیا کرتے ہیں یہ بحث کرتے ہیں اور پھر بحث کے دوران ہندو مسلمان قادیانی, سنی, شیعہ, راتزی, اور سیکولر لبرل سوشلسٹ سب لوگ کمیونسٹ سب لوگ اس پر بحث کرتے ہیں اللہ کی کتاب پر سب لوگ بحث کرتے ہیں یہ اللہ کی دین کا مذاق اڑانا نہیں ہے ان مولیوں میں کہاں غیرت کہاں علماء سے گئی اے علماء خدا کے لئے حق بیان کرو اس امت کو اٹھاؤ اللہ کے اس قانون کے ساتھ اگر یہ ظلم ہو ہوتا جائے اور ہم خاموش ہو جائے تو وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَادْتَ یہ عذاب آ جائے تو پھر خاص پارلیمنٹ والوں پر نہیں آئے گا ہم سب پر آئے گا ہم سب اس آزاد کے مستحق ہے کہ ہم کیوں خاموش بیٹے ہیں شیطان اخرت کے مسنت پر بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بس ووٹ دے دو ووٹ دے دو یہ ووٹ دینا ہے کہ اللہ کے قانون کا یہ مذاق اڑایا جاتا ہے تو پانچویں نمبر پر یہ بات یاد رکھو کہ پھر یہ کہا پھر اس پر یہ بحث کیا جاتا ہے پھر جب یہ بحث ختم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے اب اس کے بعد تو اللہ کی شریعت کا اتنا مذاق اڑایا گیا اب تو یہ منظور ہو جائے گا تو پھر وہ کہتے نہیں پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوگی کیا ہوگی ووٹنگ ہوگی بعض کے دوران تو ترمیم و تبدیل تغیر وہ سب کچھ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے پھر اگر ووٹنگ کے دوران دو تہائی اکثریت نے اس بل کو پاس کیا ٹھیک ہے اگر پاس نہ کیا تو دوسرا تو نتیجہ واضح ہے کہ فیل ہو جائے گا کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے گا اب دیکھو کس کا قانون فیل کیا ان لوگوں نے اللہ کا قانون ان لوگوں نے فیل کیا اللہ کو فیل کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے کلام کو فیل کیا اللہ کے احکامات کو فیل کیا مولوی تم جب سر قائد میں پڑھاتے ہو تو تم کہتے ہو کہ صفات اللہ تعالی لا عینه ولا غیره تم تو بالکل اللہ تعالی سے غیر بھی اس کو صفات کو نہیں سمجھتے ہو اور یہ احکامات قرآن اللہ کی صفت ہے کلام اللہ ہے اس کو وہ لوگ جو ہے نا وفیہ کرتے ہیں فیل کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کو یہ لوگ جو ہے نا یہ فیل کرتے ہیں یہ لوگ تو اللہ کو فیل کرتے ہیں تو یہ حالت دیکھو کہ پھر کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریعت فیل ہو گیا فیل ہو جانے کے بعد پھر اس کو پارلیمنٹ سے نکالا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ تمہارا جگہ وہی ہے اور پارلیمنٹ جیسا مقدس ادارہ تمہارے لیے فارغ نہیں ہے کہ ہر وقت وہ تمہیں توجہ دے دے اور لفظ دے دے جاؤ ادھر ادھر رہو مسجد میں رہو تو پھر یہ کیا جاتا ہے پھر اگر دو تہائی اکثریت خوش قسمتی شریعت کی تھی خوش قسمتی قرآن کی تھی خوش قسمتی سنت رسول کی تھی خوش قسمتی امت کے اس فقہ کی محنت کی تھی جو انہوں نے اس فقہ کو وہ کیا ہے پھر کیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر دو تہائی اکثریت اس کو پاس کرے خوش قسمتی سے اگر پاس کرے تو پھر کیا ہوگا پھر ہم کہتے ہیں بس کرو یار خدا کے لیے اب اس کو قانون تو بناؤ نا اب اس کو تو قانون بناؤ تو پھر کہتے ہیں نہیں دوسرا ایوان باقی ہے دوسرا ایوان باقی ہے اب دوسرے ایوان میں چلا جائے گا قرآن وہاں کا دروازہ دروازے پر دستک دے گا اور کہے گا کہ خدا کے لیے مجھے اجازت دے دو میں تمہارے پر ایوان میں داخل ہونا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ مجھے توجہ دے کر مجھے قانون بنا۔ یہ کیا ہے یہ اسلام ہے تو پھر وہاں جا کر وہاں جا کر پھر وہاں پر دوسرے ایوان میں اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو پہلے ایوان میں کیا گیا اگر دوسرے ایوان نے ووٹنگ کے دوران اس کو پاس کیا تو صدر کی توسیق کے لیے پھر بھیجا جائے گا پھر بھی قانون نہیں بنے گا پھر صدر کا توصیق ہو کیا ہے وہ تو باقی ہے وہ تو ربکم اعلیٰ کے مسند پر بیٹھا ہے نا ہم کہتے ہیں فرعون نے دعویٰ کیا تھا نا رب اللہ اللہ تو یہ رب اللہ سے بھی بڑے دعوے کرتے ہیں اللہ کی کتاب پر توصیق کا دستخط ضروری ہے اللہ کی شریعت پر توثیق کا دستخط ضروری ہے ورنہ قانون نہ بنے گا اور وما اذرا کا مت توق اور تم کو کیا پتا ہے کہ توصیق کا دستخط کیا ہے توفیق کا دستخط کا مطلب عربی کے الفاظ کا توڑا ترجمہ کرو مطلب اعتماد ظاہر کرنا کہ, کہ اس کا اس پر در اعتماد ظاہر ہوتا ہے زرداری کا اور دوسرے کا کہ بالکل میں نے اعتماد ظاہر کیا کہ اللہ کا یہ قانون قانون بننے کا مستحق ہے نعوذ باللہ من ذالک اور کیوں ہے اس وجہ سے کہ اللہ کا قانون ہے نہیں کہ دونوں ایوانوں نے پاس کیا ہے اس لیے اللہ کے قانون کا قانون بننے کا مستحق ہے پھر یہ, بات بھی دیکھو پھر, میں یہ پھر, پھر, دیکھو پھر اگر پہلے ایوان نے پاس کیا دوسرے نے فیل کیا تو پھر کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں دوسرے نے فیل کیا تو پھر پہلے ایوان میں واپس آئے گا پہلے ایوان میں جب واپس آ جائے تو پھر کیا ہوگا تو پھر ان کو اختیار ہے پھر ان کو کیا ہے اختیار ہے اگر وہ دوسرے ایوان کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے انہوں نے فیل کیا تو بس فیل ہو جائے نعوذ باللہ من تو پھر قرآن فیل ہوگا ٹھیک اور اگر انہوں نے خام کا ارادہ کیا ہے کہ نہیں ہم تو اس کو فیل ہونے نہیں دیں گے ہم تو اس کو پاس کریں گے تو پھر وہ صدر حضرت کو درخواست لکھیں گے پندرہ دن درخواست میں موصول ہوتے ہوئے پندرہ دن میں وہ کیا کرے گا وہ پھر اجلاس بلائے گا کہ آ جاؤ دونوں ایوانوں کا اجلاس بلا کر اس کے سامنے پھر بحث اور ووٹنگ ہوگی اگر اس نے قرآن پاس ہوا تو ٹھیک ہے دستخط صدر کرے گا لیکن اگر پاس نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد پارلیمنٹ والے خوش ہو جائیں گے کہ کہ یہ, درد سر تو گیا. یہ درد سر تو ہمارے پارلیمنٹ سے گیا یہ کیا درد سر تھا کہ ہمارے لیے اختلاف کا سبب بنا تھا باللہ من ذالق اس سے بڑا کفر میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے یہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے اور پھر اگر یہ پاس بھی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو پھر لکھتے ہیں ترمیم تبدیل تنسیخ کا حق ارکان پارلیمنٹ کو محفوظ ہے ارکان ایوان کو محفوظ ہے اگر وہ ترمیم تغیر و تبدیل کرتے ہیں تو ان کو اختیار ہے نا تو پھر قرآن یہ قرآن پاس ہوا یہ اسلام پاس ہوا تو کہ تم اس میں ترمیم کے حقدار ہو ترمیم کا حق تم کو محفوظ ہے یہ کیا ہے آج کل اگر آپ کہتے ہوں کہ نہیں کہ اگر کچھ ترمیمات ہی نہیں ہوتے دفات ہیں تو ہی دندار عوام کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتے ورنہ جمہوریت نے تو ان کو آزادی دی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو جمہوریت کی آزادی کی وجہ سے ان کو اختیار ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ کہاں ہے وہ مولوی حضرات جو اس پر فتویٰ دے دے جو اس پر فتوا دے دے کہ یہ تو کرنا قرآن کا یہ اسلام ہے یا کفر ہے اس کے بعد دیکھو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو شرعی کوٹ بھی موجود ہے کیا موجود ہے شرعی کوٹ موجود ہے تو وہ تو شریعت کے مطابق قوانین کو وہ, وہ کرتا ہے مطابق کرتا ہے شریعت کے مطابق کرتا ہے قوانین کو وہ تصادم ختم کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک بات ہم آپ سے یہ ہی پوچھتے ہیں کہ جب تک اسلامی نظریاتی کونسل اور شریعت کوٹ میں وہ قانون پڑا رہتا ہے تو اس وقت تک اس کو قانونیت کا درجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے قانون کا درجہ اس کو دیا جاتا ہے حقوق نسواں کا بل کب پیش کیا گیا تھا کب پاس ہوا تھا ہاں ہاں نہیں مشرف کے دور میں تو پیش ہوا تھا لیکن تقریباً دو ست کے دوران تھا یا پانچ کے دوران تھا پتہ نہیں ہے دو تین سال تقریباً دو ہزار دس میں شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ تو غیر اسلامی ہے یہ تو کیا ہے تو دو تین سال تک باقاعدہ آئین میں درج ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ وہ ہو تو صدر اور پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ اس وقت تک اس کو قانون قانونیت کا درجہ اس کو دے دے تو اس وقت تک اس کو قانونیت کا درجہ ملا تھا اور پھر جب وہ کرے تو پھر میں نے اس کا جب شری کوٹ نے اس کو وہ کیا کہریعت کے مطابق نہیں ہے تو شری رحمان سے بی بی سی والے انٹرویو لیتے تھے اس نے کہا گیا کہ اب کیا کرنا ہوگا تو اس نے کہا فائنل رائے تو پھر بھی پارلیمنٹ کی فائنل آئی پھر بھی پارلیمنٹ کے بالکل اس نے ثانی کی ہمیں وہ کیا کہ تم اس پر نظرثانی کرو اس طرح ہے شریعت کورٹ کیا کہے گا وہ کہے گا تم اس پر نظر ثانی کرو یہ دفات مناسب نہیں ہے تو اگر وہ نظرثانی کرے تو ٹھیک ہے نظرثانی کے بعد اگر وہ منظور کرے تو کوئی اس پر شریعت کورٹ کا وہ نہیں چلتا ہے یہ کیا ہے شرعی کوٹ کے دائرۂ اختیار کیا کیا ہے آئی پاکستان پہلے نمبر پر میں ذکر ہے کہ اس میں کوٹ کا نہیں چلتا ہے کہ وہ اس میں ترمیم و تبدیل کرے ٹھیک ہے نمبر دو مسلم آئلی قوانین اس سے باہر ہے نمبر تین بینکاری کے قوانین سے باہر ہے نمبر چار یہ جو مالی قوانین ہے بیمہ لاٹری اور یہ جو ہے نا یہ اس کے دائرے باہر ہے. تو باقی اور عدلیہ اس کے دائر اختیار سے باہر ہے اس کے لیے آپ آئین دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پاکستانی آئین کو خوب مطالعہ کرو بار بار مطالعہ کرو تو تمہیں پتا چلے گا پھر کے طریقہ کا آئین کیسا اسلامی آئین ہے یہ وہی اسلامی آئین میں درج ہے تو یہ مستثنیات جو ذکر کیے گئے ہیں اس کے دائر اختیار سے باہر ہے یہ کیسا شریعت ہے کہ اس کے دائر اختیار سے کچھ چیزیں باہر ہیں حضریہ باہر گئی مالیات باہر گئے بنکاری باہر گئی اور آئین پاکستان باہر گیا تو کیا باقی رہ گیا اس کے لیے یہ کیا ہے اس کے بعد یہ دیکھو میں یہ سوال کرتا ہوں ان سے کہ تو پھر شریعت کورٹ کا ہر فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور سوت کے معاملے کا مثال میں نے تم کو دیا تھا کہ سوت کے بارے میں اس نے کیا فیصلہ کیا شریعت کورٹ نے کہ یہ حرام ہے تو سپریم کورٹ میں وہ چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کو رد کیا اب میں ان مولوی حضارات سے پوچھتا ہوں کہ تین دفعہ آپ حضارات نے بل پیش کیا ایک دفعہ نظام مصطفیٰ کے نام ایک دفعہ شریعت بل کے نام سے اور ایک دفعہ حسبہ بل کے نام سے ایک تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں حضرت کہ تین دفعہ جو پیش کیا گیا یہ قرآن شریعت تھا یا کوئی دوسرا شریعت کا اگر تم کہتے ہو کہ نہیں قرآنی شریعت ربانی شریعت تو نہیں تھا تو پھر تو آپ لوگ مسلمان نہیں ہے آپ غیر مسلم قوانین کو اسلام کا نام دیتے ہو اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اسلامی قوانین کے جو ہم نے پیش کیے تھے تو ہم آپ سے یہ تو چوڑو کہ آپ نے پیش کے منظوری کا اختیار دیا یہ دیا وہ دیا پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ تین دفعہ کیوں پیش گئے یہ تو تکرار ہے تفصیل حاصل ہے ایک دفعہ پیش کیا تو یہ کیا بن گیا تو یہ قانون بن گیا تو اگر ایک دفعہ قانون بن گیا دوسرے دفعہ پیش کرنے کا ضرورت ہے کوئی کیا ضرورت ہے اگر دوسرے پتا چلا کہ پہلی دفعہ وہ نہیں کیا گیا پہ, پاس نہیں کیا گیا تو دوسری دفعہ تم نے کیوں پیش کیا دوسری دفعہ تم نے اس لیے پیش کیا لیکن دوسری دفعہ اگر منظور ہوا تو تیسری دفعہ پھر کیوں پیش کیا گیا پتا چلا کہ دوسری دفعہ بھی منظور نہیں ہوا تیسری دفعہ تم نے پیش کیا تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ تیسری دفعہ پیش کرنے کے بعد یہ پاس ہوا یا فیل ہوا اور پاس ہونے اور فیل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو پاس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک کا واجب العمل قانون بن جائے کہ یہ ملک کا واجب العمل قانون بن جائے کوئی اس سے ادھر ادھر کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی لیکن آج تک کوئی شریع احکامات سے ادھر ادھر کرتا ہے تو کوئی سزا نہیں ملتی ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس مولوی کہ تم کہتے کے کہ لوگ ادھر ادھر کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ جو عدالتیں آج کل فیصلے کرتے ہیں یہ ہی شریعت پر کرتے ہیں تو یہ شریع احکامات سے ادھر, ادھر ادھر کرتے ہیں اور ان کو کوئی سزا نہیں ملتی ہاں تو جب ان کو سزا نہیں ملتی ہے تو پتہ چلا کہ یہ ملک کا واجب العمل قانون نہیں بنا ہے جب واجب العمل قانون نہیں بنا ہے تو کیا پتہ چلا کہ پاس نہیں ہوا ہے جب پاس نہیں ہوئے تو کیا پتہ چلا کہ فیل ہو گیا ہے کس نے فیل کیا پارلیمنٹ نے فیل کیا کس نے منظور کیا ایوان ایوان نے منظور کیا کس نے مسترد کیا ایوان نے مسترد کیا اب ان اہل ایوان کو عدالت میں بلایا گیا کہ تم نے شریعت کو فیل کیا ہے شریعت کو نامنظور کیا ہے شریعت کو مسترد کیا ہے یہ نمبر ایک شریعت کی توہین ہے ہاں نمبر دو یہ ہے کہ شریعت کے سے امتناع ہے جو کہ ارتداب ہے نمبر تین شریعت کے ساتھ افتگا ہے جو تم نے بحث کیا ہے نمبر چار یہ ہے کہ شریعت کا تم نے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمت اعلیٰ کے عہدے کی توہین ہے کس نے بلایا ہے کس نے بھی, کسی نے بھی نہیں بلایا کسی عدالت نے بھی ان کو نہیں بلایا کیوں نہیں بلایا ہے اس لیے نہیں بلایا کہ قانون میں ان کو تحفظ حاصل قانون نے ان کو تحفظ دیا تھا تو اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ قانون جو اس جس نے ان, ان جیسے کفار و مرتدین کو تحفظ دیا ہے اور ان کے کفر کرنے کو تحفظ دیا ہے تو کیا یہ اسلامی آئین ہے یہ کیا اسلامی قانون ہے تو میرے لیے جو دو دفعے تمہارے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور پاکستان اور کوئی بھی قانون قرآن کے متصاد نہیں بنے گا تو یہ جو میرے خلاف استعمال کرتے ہو مہربانی کر کے اس کو کسی کوٹ میں لے جا کر پیش کرو کہ یہ فلان فلان فلان آرکان پارلیمنٹ اس کے زمرے سے اس دفعے کی وجہ سے کافی رہے کہ حاضر ان کو سزا دیجیے لہٰذا ان کو سزا دے دو ان کو قتل کرو کیونکہ پاکستان کے دفعہ ہے لیکن تمہارا وہ اس لیے نہیں چلتا ہے کہتے ہو کہ ان کو کیا دیا فراہم کیا ہے تحفظ فراہم کیا ہے تو جب آئین کے دوسرے دفعات نے تحفظ فراہم کیا ہے تو یہ اسلامی آئین ہے پھر اور پھر میں پوچھتا ہوں جو دوسرے جو دوسرے دفعات نے تحفظ دیا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ان دوسرے دفعات پر یہ اسلامی دفعات حاکم ہیں یا نہیں ہے اگر یہ اس ان دفات پر حاکم ہے تو اس کا پھر کوئی ان دفات کا کوئی حیثیت نہیں ہے پھر تو وہ عدالت میں مقبول نہیں ہے اور اگر تم یہ کہو کہ نہیں یہ ان دفعات پر حاکم نہیں ہے آئین کا ایک حصہ دوسرے حصے پر حاکم نہیں ہے اور اس کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے تو پھر یہ برابری کا نظریہ ہے جو میں نے تم کو بتایا تھا کہ مساوات کا نظریہ اللہ کے قانون کے ساتھ دوسرے قوانین کا کوفر ہے مساوات کا نظریہ ہے جو تم نے پیش کیا ہے غلط گمان نہیں کرتا ہوں کہ تم شریعت کے مطالب نہیں ہو بالکل تم شریعت کے طالب ہو اور تم شریعت کا مطالبہ کرتے ہو لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے پانچ سال میں شریعت کو نافذ نہیں کیا تمہارا جواب کیا ہے مجھے جواب دے دو وہ جواب دیتا ہے مجھے جواب کیا دیتا ہے مجھے کہتا ہے مولوی صاحب ناراض نہ ہو مرکز ہمیں اسلام منظور نہیں کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو تمہارے اسلام کے نفاذ سے انکاری ہے اس پر حکم لگاؤ اس پر حکم لگاؤ جو ٹھیک ہے تم اپنے اوپر تو حکم نہیں لگاتے ہو لیکن اس پر حکم لگاؤ جس نے تمہارے اسلام کے نفاذ سے انکار کیا ہے جس نے تم کو اسلام منظور نہیں کیا پانچ سالوں کے اندر اس پر تو حکم لگا ہونا حکم لگاتے ہو کیا حکم لگے گا اس کے اوپر آہ! اسلام کا حکم تو اس کے اوپر نہیں آتا ہے وہ تو خامخواہ کافر ہوگا جو اسلام کے نفاذ سے انکاری ہے تو جب وہ کافر ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں پھر تم ان کے خلاف کورٹ میں کوئی دفعہ وہ کیوں نہیں چلاتے ہو اس کے خلاف کیس کیوں نہیں دائر کرتے ہو کیس چلا اس کے اوپر تو وہ کہتا ہے میں کیس اس لیے نہیں چلاتا ہوں کہ آئین نے اور قانون نے ان کو تحفظ دیا ہے پھر بھی بات کرتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ جس آئین نے اس کو تحفظ دیا ہے میں پوچھتا ہوں کہ شریعت کے انکار کے موضوع پر کسی کو تحفظ دینے والا آئین کیا اسلامی آئین ہو سکتا ہے کیا یہ کوئی اسلامی دفعہ ہے جس نے اس کو تحفظ دیا ہے تو یہ ہے اور جب یہ ہے تو پھر اس میں تو کفری دفات آئے پھر میں پوچھتا ہوں کہ مولوی صاحب پاکستان میں سیکولر سوشلسٹ کمیونسٹ لیبرل اور دوسرے نظریات کے لوگ موجود ہے کہ نہیں ہاں موجود ہیں وہ اپنے کارکنان کو یہ نظریات دیتے ہیں کہ نہیں پانچ سال تم صوبہ سرحد میں حکمران تھے پانچ سالوں کے اندر ہماری صوبے میں ہمارے صوبے میں سب سے بڑا کمیونسٹ پارٹی اسپندیار کی پارٹی ہے ہاں وہ نشن این پی ہے اسی طرح پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے الطاف کی پارٹی موجود ہے زرداری کی پارٹی موجود ہے یہ سب پارٹیاں وہ پارٹیاں ہیں جو خود اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ہم تو ممکن ہے تم کو بھی سیکولر کہتے ٹھیک ہے تو ان وہ جو خود اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں اور سیکولر نظریات کی طرف دعوت چلاتے ہیں پانچ سال میں تم نے ان کو تمہارا کیا اسلامی حق نہیں تھا حکمران بنتے ہوئے تمہارا کیا یہ اسلامی حق نہیں تھا کہ ان کو ان پر پابندی لگایا جائے کیا یہ حق نہیں تھا کہ تم ان کو گرفتار کر کے قتل کرے ان کو تو تم کیا کہو گے؟ یہ جمہوریت کے خلاف ہے تو میں کہوں گا کون سی جمہوریت کے خلاف ہے پھر بھی تم کو نہیں چھوڑوں گا بات کروں گا کون سی جمہوریت کے خلاف ہے برطانیہ کے یا پاکستان کے اگر تم کہتے ہو کہ برطانیہ کے جمہوریت کا خلاف ہے تو یہاں پر تو برطانیہ کا قانون نہیں چلتا ہے یہ پاکستان کی مقدس سرزمین ہے اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں پاکستانی جمہوریت کا خلاف ہے تو سے تم نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ پاکستان کا جمہوریت اسلامی جمہوریت ہے اور اسلامی جمہوریت اگر ہے تو چھوڑو اسلامی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے تو اسلامی جمہوریت کی روح سے ان لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو قتل کا سزا نہیں دینا چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور پھر بھی کمیونسٹ اور سیکولر نظریات کی طرف دعوت چلاتے ہیں اب جواب دے دو مجھے ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس پاکستانی جمہوریت نے ان کو آزادی دی تھی تو بس پتا چلا کہ پاکستانی جمہوریت کو فری جمہوریت ہے. تم کہتے ہو کہ یار یہ اسلامی جمہوریت ہے یہ ہے تمہارے اسلامی جمہوریت جس نے کمیونسٹوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے کمیونزم کی طرف دعوت چلائے روزانہ ریڈیو ٹی وی پر وہ لوگ جہاد کے خلاف بیاند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے حد کہ اس جہاد کو تو چھوڑ روس کے جہاد کے بارے میں وہ اپنی دور اندیش اپنے آپ کو دور اندیش ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے تم کو اس وقت کہا تھا کہ ان لوگوں کی مدد مت کرو اور یہ غلط لوگ ہے یہ شرپسند ہیں آج تم ہمارے بات نہ ماننے کی سزا بکتے ہو وہ اس طرح کہتے ہیں نا ہم تو روزانہ سنتے ہیں مشال اور ڈیوا میں یہ بات ہے تو وہ جب پرانے جہاد پر اور آج کی جہاد پر اس طرح رس کرتے ہیں تو میں تم سے پوچھتا ہوں آج تو تم بھی جہاد ممکن ہے نہیں مانتے ہو لیکن کل کے جہاد کے بارے میں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ اسلامیتا یا غیر اسلامی تھا تم نے تو بھی اس کی تائید کی تھی تم نے تو بھی تائید کی تھی اگر تم نے کفر کی تائید کی ہے تو پھر اپنے کفر کا اظہار کرو بس کہو کہ میں نے کفر کیا تھا اس وقت اور اگر وہ اسلامی جہاد تھا وہ اسلام تھا تو اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے پھر ان لوگوں کو کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا ہے اور ان کو قتل کا سزا نہیں دیا جاتا ہے تم پھر کہو گے میں مجبور تھا کس سے مجبور تھے مولوی صاحب پاکستان کے قانون سے جمہوریت سے تو میں تمہیں کہوں گا کہ اسلامی جمہوریت اتنا ظالم ہے کہ تو ان لوگوں کو اتنی آزادی دیتا ہے پھر پوچھتا ہوں تم اسلام کے لیے کڑے ہوتے ہو مول صاحب یہ کہتا ہے جی ہاں تو میں کہتا ہوں جو تمہارے خلاف کڑا ہوتا ہے تمہارے خلاف بیانات بھی دیتا ہے وہ بہت تمہارے ساتھ اسلامی ہونے کی وجہ سے رکھتا ہے تو وہ کیا ہے اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم اسلامی ہے یا کفر؟ جب کفر ہے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم جب اقتدار میں آئے تم نے ایسے کافروں کو کیوں چھوڑا دوسرے سے میں گلا نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ تو تم کہتے ہو کہ افراد کی وجہ سے افراد نہیں کرتے ہیں تو افراد کو تو چھوڑو اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ آ, وہ کافر ہیں تو میں تم کو کہتا ہوں کہ وہ کافر ہیں تو تم نے پانچ سال میں ان کو کیوں سزا نہیں دی اگر تم یہ کہتے ہوں کہ نہیں میرا جمہوریت اسلامی ہے لیکن جو اوپر ہمارے لوگ ہیں ان کا جمہوریت کفری ہے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم تو کہتے ہو کہ پاکستان میں اسلامی جمہوریت نافذ صبح حد میں اور جمیت علامہ اسلام کی پارٹی میں تو تم نے نہیں بتایا پورے پاکستان میں پھر میں پوچھتا ہوں کہ اگر پھر بھی تمہارا جمہوریت اسلامی ہے اور ان کا کفری ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جمہوریت اسلامی کو جمہوریت کے کفری کے نیچے چلانا کیا یہ اسلامیہ کے کفر ہے یہ کیا ہے یہ اسلامیہ کے کفر ہے تو تم بتاؤ مولی صاحب اسی طرح پانچ سال تم نے ہمارے اوپر حکومت کیا پانچ پاکستان میں یہ سب پارٹیاں متحرک تھی تمہارے دور میں بھی یہ جلسے جلوس کرتے تھے اور پھر جب یہ لوگ مر جائے تو تم ان کے جنازوں میں بھی جاتے ہو سنا ہے تم وہاں پر دعا بھی کرتے ہو ان کے لیے قاضی صاحب آج تو تم دنیا سے گئے ہو تم نے بشیر بلور کے تم نے بشیر بلور کے جنازے میں بشیر بلور کے پاتحے میں تم نے ہاتھ اتنے اٹھائے اور کہتے ہو ربنا اکفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان یہ سبقونا بالایمان ہے یا سبقونا بالکفر ہے؟ کل تم لوگ کہتے تھے کہ اس نے صوبائی اسملی کے اندر اللہ اکبر سے انکار کیا تھا جب اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ اکبر کا دور نہیں ہے یہ ٹکنالوجی اور کمپیوٹر کا دور ہے اور آج تم اس کے لئے سبقونہ بالایمان کا سیاہ استعمال کرتے ہو یہ تمہارا داخلی سیاست ہے خارجی سیاست تو اللہ معاف فرمائے تمہارا خارجی سیاست کیا ہے ایک یہ ہے تم ایک تو ان میں سے یہ ہے کہ قاضی صاحب نیٹ پر تمہارا ایک تصویر موجود ہے انشاءاللہ وہ جھوٹ نہیں ہوگا سچ تو ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے وہ تم گئے تھے چائنا میں اور تم نے ون چائنا اگریمنٹ پر دستخط کیا ہے ون چائنا اگریمنٹ پر دستخط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ترکستان شرقی میں مسلمانوں نے چائنا کے خلاف بغاوت کی ہے یہ بغاوت ہے یہ ناجائز ہے یہ ان کا قانونی حق نہیں بنتا ہے چائنا ایک ہی چائنا ہے اور یہ تب چائنا کے حکومت کے تحت رہیں گے تمہارا تو تصویر موجود ہے کہ تم دستخط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے یہ تمہارا خارجی سیاست ہے تو ان لوگوں کی اس گندی سیاست کا یہ حال ہے یہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کیا نافذ ہے اسلامی جمہوریت نافذ ہے ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام اور جمہوریت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے میں تو آپ کو بتایا تھا کہ نتیجہ خاص ارض کے تابع ہوتا ہے نا اور اسی طرح اگر تم یہ کہے کہ نہیں پاکستان کے آئین میں بہت سے ایسے دفعات ہیں جو اسلامی ہیں تو ہم بھی کیسے ہیں بلکو ٹھیک ہے اور چنگیز خان کے آئین میں بھی کچھ ایسے دفعات تھے جو اسلامی تھے وہ فرماتے ہیں ابن کثیر وہ جوٹا انسان تو نہیں ہے ابن کثیر وہ فرواتا ہے کہ اللذی وضع لہم الیاسق وہو عبارت عن کتاب مجموع قد اقتبتا ہا من شرائع شتا من اليہودیہ والنسرانیہ والملت الاسلامیہ یہاں پر کیا ہے اور پیروی کہتے ہیں وہ منفع علی ذالک منهم فهو کافر پیر بیویوں کو اوپر کا فتوی لگاتے ہیں تو میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے اندر اسلامی دفعات نہیں ہیں لیکن پھر میں پوچھتا ہوں کہ جن اسلامی دفعات کو دفعات بننے کی حیثیت ملی ہے ارکان پارلیمنٹ کی منظوری کی وجہ سے ملی ہے یا اللہ تعالی کے قانون ہونے کی وجہ سے ملی ہیں ہاں خرکان پارلیمنٹ کی منظوری کی وجہ سے ملے یہی اسلام ہم نہیں مانتے ہم تو ان اس اسلام کو مانتے ہیں جس میں اللہ ہی ہی ولا یعلا الحق ولا یعلا حق تو عالی ہوتا ہے اور اگر پارلیمنٹ کے اراکین کے آرا اس پر عالی ہو تو ہم اس کو اسلام نہیں کہتے اور ہم نہیں امام شافی نے بھی اس کو اسلام نہیں کہا ہے امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو اسلام نہیں کہا ہے مالک و رحم الرحم اللہ تعالی نور اللہحم نے بھی اس کو وہ نہیں کہا ہے اسلام نہیں کہا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ملک میں یہ جو جمہوریت ہے یہ کیا ہے یہ اسلامی ہے یا کفری ہے تم مجھے جواب دے دو اگر یہ اسلامی جمہوریت ہے اگرچہ نہیں بنتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کفار اور مسلمانوں کا مخلوط پارلیمنٹ اور مخلوط مقننہ بنانا اس کو قانون سازی کا حق دینا کافر کو ہمارے امور میں مداخلت کا حق دینا یہ کس اسلام نے کس کتاب سے تم نے لیا ہے کس کتاب میں ہمیں بھی حوالہ دے دو تاکہ ہم بھی اس پرمن رہ کر اسی اسلام پر ہم بھی روانہ ہو جائے یہ سب جھوٹ ہے تم نے سنا اس ان سوالات کے جوابات ان لوگوں کے پاس الحمد اللہ بلّہ اللہ موجود نہیں ہے ہاں اور, ان اور یہ باقاعدہ ان, ان کا بھی اقرار ہے کہ ہم اگر پارلیمنٹ میں بل پیش کرتے ہیں تو وہ بطور سفارش پیش کرتے ہیں بطور امر و حکم پیش نہیں کرتے اگر بطور امر اور حکم ہوتا تو یہ تو کیسے آرڈر از آرڈر کیا کہتے ہیں آرڈر از آرڈر تو پھر آرڈر از آرڈر کے تحت اس کو آرڈر کا درجہ دینا چاہیے تھا کسی کو بھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن سب آج اس سے بغاوت کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ پاکستان کا قانون نہیں بنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہرحال تھوڑا بہت مختصر تبصرہ ہم نے جمہوریت پر کیا لا الہ الا اللہ کا مفہوم تمہارے ذہن میں تھوڑا بہت آیا ان اللہ تعالیٰ اگر زندگی ہو پھر ملیں گے اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ ان موضوعات پر تفصیلی باتیں کبھی کریں گے ان اللہ اگر اللہ کو منظور ہو پھر ملیں گے تم بھی ایسا نہ کرو کہ یہاں سے جا کر پھر دوبارہ اس طرف نہ آئے ہم بھی آپ کے منتظر رہیں گے انشاءاللہ شاء اگر ہم زندہ ہو اور اگر درمیان میں کوئی کچھ آیا تو پھر تم بھی ہمیں دعائیں دو اور ہم بھی انشاءاللہ شاء دعائیں دیں گے وہ آخر الدا الحمد اللہ